اللہ فی خوی جو کفر و باطل کی باتوں میں مشغول اچھل کود رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں باطل کی تائید کرتے تھے روز آخرت کے حساب و عقاب سے غافل لہو و میں مشغول رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے فی خوزنگ یا کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے عیش و آرام میں منہمک اور فکر آخرت سے یکسر غافل رہتے تھے